بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ وحدََََََََََََََََََََ صد ودََََََََََََََََََََ نََعبََََََََََََََََََََََََََََََ جمدلۃ وسلمبی بعدہ آج چودہ سو چالیس کی ماہجسویں تاریخ ہے. اللہ تعالی تمام ساتھیوں پر رحم فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرحو کی کتاب دعوت المقامت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمدللہ تیسری فصل میں جاری ہے تیسری فصل میں عبرت اور ملاحظات کے عنوان سے ہم نے گزشتہ سبق میں دو عبرتوں کا ذکر کیا تھا استاد محترم اب تیسری عبرت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر اور انبیاء کرام علیہ مسلط وسلام دنیا میں تشریف لائے ان کے واقعات میں بہت ساری عبرتیں موجود ہیں ان عبرتوں میں سے استاذ محترم نے پانچ عبرتوں کا یہاں ذکر فرمایا ہے ان پانچ عبرتوں میں سے دو عبرتوں کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ اللہ تیسری عبرت کا ذکر ہوگا اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کی عبرت کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے اصرا بین الحق و الباقلی حق اور باطل کے درمیان جو کشمکش ہے یہ ازلی ہے اور روز اول سے جاری ہے کانا و یہ کشمکش جاری تھی اور جاری رہے گی وہ آدا الاحق علام تاریخی ہم المل علمستقبرون امن الحاشیتی ولاوانی و کہنتی سلطان اور حق کے دشمن ہر وقت جیسے کہ تاریخ سے واضح ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بادشاہ کے متقبر مشیر وغیرہ ہوتے ہیں اور بادشاہ کے معاونین وغیرہ ہوتے ہیں اور درباری دینی پیشوا وغیرہ ہوتے ہیں یعنی تین قسم کے لوگ بادشاہ کے حامی اور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں نمبر ایک بادشاہ کے متکبر مشیران نمبر دو بادشاہ کے معاونین جن میں تمام ادارے شامل ہیں جو کہ اس کی حکومت کو قوت بخشتے ہیں نمبر تین روحانی اور دینی پیشوا جنہیں اس زمانے میں درباری ملا بھی کہا جاتا ہے گویا کہ یہاں پر استاذ محترم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج کل بعض لوگ جو سطحی قسم کی سوچ رکھتے ہیں نا وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ اسامہ رحمہ اللہ ملا محمد عمر رحمہ اللہ اگر یہ امریکہ کو نہ للکارتے اور شیخ صاحب رحمہ اللہ جو ہے امریکہ پر فداعی حملے نہ کرواتے تو یہ مصیبتیں ہم پر مسلط نہ ہوتی تو یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ میرے بھائیوں میری بہنوں سطح قسم کی سوچ والے لوگ ہوتے ہیں یہ اس بات کو سمجھنے سے آری ہیں کہ دراصل حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ ازل سے تا امروز جاری ہے آج تک جو جنگ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی یہ حق و باطل کے درمیان ایک جنگ ہے یہ عقیدوں کی جنگ ہے ایک حق کا عقیدہ ہے اور دوسرے باطل عقیدے ہیں یہ جنگ جاری رہے گی چاہے شیخ صافی حملے کرواتے یا نہ کرواتے اور ملا محمد عمر رحمہ اللہ جو ہے دینی استقامت کا ثبوت دیتے یا نہ دیتے اللہ تعالی ان سب سے راضی ہو ہر حال میں یہ جنگ جاری رہنی ہے أستاذ محترم فرماته منذ نشأ الشرك وقامت نواة السلطة وتكون التغيان ارتبطت مسالح السلطان والطاغوتي بمصالح أهل الأموال والدنيا بزيف سدنة الضلال من الكهان فصار لهم الملأ وحرسهم الأعوان أستاذ محترم فرماته جبسه يه كفر اور شرك سلسلة شروعه وهي اور سلطنت اور قوة قبزه کا بیج دنیا میں بویا گیا ہے اور سرکشی نے جنم لی ہے اس وقت سے ان بادشاہوں اور تاغت جو ہے نا ان کے مفادات دنیادار لوگوں کے مفادات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بات سمجھ میں رہی ہے اور ان دنیادار لوگوں کے مفادات اور بادشاہوں کے مفادات کو جوڑنے میں ان درباری دینی پیشواؤں کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جو کہ آسمانی کتابوں کو اور دینی تعلیمات کو جوڑ توڑ کر اور اپنی طرف سے بنا کر پیش کرتے ہیں اللہ تعالی نے اکثر ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں لفظ ملع یعنی مشیران جیسے پارلیمنٹ ممبر وغیرہ ہوتے ہیں بادشاہوں کی جو شورا کی مجلسیں ہوتی ہیں ان کے ہم نشین وغیرہ جو ہوتے ہیں نا او لفظ الودین یا الذین استکبروا جنہوں نے تکبر کیا یا الذین اترفوا جو کہ حد سے گزرے اس قسم کے الفاظ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بادشاہ کے ہم نشین اور بادشاہ کے ساتھیوں کے لیے استعمال فرمائے ہیں نام بداحد منذ قابیل واستمر قابل وسطمر من قوم نوح یقینا یہ جو کشمکش ہے حق و باطل کے درمیان یہ قابل کے دور سے شروع ہوئی ہے جو کہ حابل کے ساتھ ہوئی اور پھر متکبرین کے زمانے میں جاری رہی نوح علیہ صلاح و السلام کی قوم میں اور ان کے بعد جو دوسرے پیغمبر علیہ وسلاط وسلام آئے ان کے ادوار میں اور ان کے زمانوں میں یہ کشمکش جاری رہی اللہ تعالی نے ہمیں بعض واقعات بیان کیے ہیں اور بعض واقعات بیان نہیں فرمائے خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاۃ وسلام کی جو کوشش تھی اور مسا علیہ السلاۃ وسلام کا جو جہاد تھا اور مسا علیہسلاسلام کی جو حق کی خاطر قربانیاں تھیں فراون کے مقابلے میں جو وہ کھڑے ہوئے اس کا مفصل تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کفری قوتوں کے ساتھ اور مفادات کے غلاموں کے ساتھ ان کی جو جنگیں جاری رہیں حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے قتل کی کوشش کی گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی ہوتے ہوتے پیغمبر علیہ صلاحت والسلام سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت آئی اور انہوں نے توحید کی دعوت جب شروع کی تو کفار کی طرف سے ان کی بھی مخالفت ہوئی ان کی مخالفت اس امت کے فرعون ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کی وسطمر ربادمہ سنبین عبر تاریخ الاسلامی بینکری دول دولت الاسلام و بین اقوال وبینقو الحق و صلاح وقول استقبال و بلجواخلاد الاسلام ذاتیہ منظان افطرق سلطان والقرآن القرآن کما اخبر سعید المرسلیم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ کشمکش اور حق باطل کے درمیان جو جنگ ہے یہ جاری رہی کافر ملکوں کے درمیان اور اسلامی خلافت کے درمیان حق اور نیکی کی دعوت دینے والی طاقتوں اور تکبر و ظلم و ستم کی طاقتوں کے درمیان خیر و شر کی طاقتوں کے درمیان یہ جنگ حتی کہ خود اسلامی خلافت کے اندر بھی جاری رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جب سے بادشاہت اور قرآن کے درمیان جیسے کہ پیغمبر علیہ السلط وسلام کی پیشنگوئی تھی جدائی آئی قرآن اور بادشاہت کے درمیان جب سے جدائی آئی جیسے کہ پیغمبر علیہ صلاحت وسلام نے پیشنگوئی فرمائی ہے اس وقت سے یہ جنگ حق باطل کے درمیان جاری ہے کفری قوتوں اور اسلامی خلافت کے درمیان اور خود اسلامی حکومتوں کے درمیان میں بھی یہ جنگیں جاری رہی ہے ایک دوسرے سے لڑائیاں اور ایک دوسرے کے ساتھ چپکلشیں یہ اسلامی حکومتوں میں آپس میں بھی جاری رہی ہے اللہ جل جلالہ کا ارشاد ہے یہ صورت العراف کی آیت نمبر انسٹھ اور 60 ہے لقد ارسل نانو ہنیلا قومی ہم نے نلیہ صلاۃ وسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا فقال یا قوم عبود اللہ تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی توحید کے اقرار کرو اللہ کی عبادت اور بندگی اور غلامی اختیار کرو مال غیرو اللہ جل جلا کے سوا تمہارا کوئی حاکم اور معبود نہیں ہے انی اخاف اقاف عذاب یومن عویم یقینا میں تمہارے سلسلے میں ایک بہت ہی بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں قومی یلا کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے یعنی بادشاہ کے جو اطراف میں اور آس پاس بیٹھنے اٹھنے والے لوگ ہیں انہوں نے کہا ان مدین اے نو علیہ السلام ہم آپ کو کھلی ہوئی گمراہی میں دیکھتے ہیں، یہ آیتیں اور بھی بہت ساری میں آپ کے سامنے پڑوں گا اور تمام آیتوں کا ترجمہ کرنا میرے خیال میں ضروری نہیں ہے ان آیتوں کا جو مقصد ہے وہ ہم آپ کے سامنے بتا چکے ہیں اور دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ پیغمبر حضرات حق کی دعوت لے کر توحید کی دعوت لے کر جب تشریف لاتے تھے تو ان کی مخالفت ہوا کرتی تھی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ ازل سے امروز جاری ہے وَإِلَى عَادِنَ اللہ جلجلالح فرماتے ہیں یہ سورت العراف کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے کہ قوم آج کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہوں گی انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کی غلامی اختیار کرو تو کا اقرار کرو مالکم نیلاہین غیر روح اللہ کے سوا تمہارا کوئی حاکم و معبود نہیں ہے افلا تتقون کیا تم لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے قال قومی تو ملا جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے انہوں نے کیا جواب دیا انفی صفحہ ہم آپ کو حماقت میں دیکھتے ہیں یعنی آپ احمقانہ کام کر رہے ہیں وہ ان علن کا من الْكَاذِبِينَ اور ہم یقیناً یقیناً آپ کو جھوٹوں میں سے گمان کرتے ہیں صورت العراف کی آیت نمبر تہتر ہے وہ الا سمودا خام صاح قومن غیر قد جاءتكم بينهتم من ربكم آپ لوگوں کی طرف آپ کے رب کی طرف سے دلیل آئی ہے قال الملؤ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن امن منهم صالح علیہ الصلات والسلام کی قوم کے متکبرین نے بادشاہ کے ہم نشینوں اور دوستوں نے کمزور لوگوں کو جنہوں نے ایمان لیا تھا یہ کہا اتعلمون ان صالحا مرسلا من ربی مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں نا مزاق اڑاتے ہوئے کہا تھا کہ تم لوگ یہ جانتے ہو کہ صالح اپنے رب کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے قال اون اور تو مظلوم اور کمزور قسم کے مسلمانوں نے کہا یقیناً ان کو جو پیغام دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں قال قالدین بلدی امن تم بھی کافرون تو متکبر لوگوں نے کہا جس چیز پر جس بات پر تم ایمان لاتے ہو ہم اس کے کافر ہے یہ صورت العراف کی آیت نمبر پچہتر اور چھیتر ہے صورت العراف, العراف کی آیت نمبر اٹھاسی ہے یعنی متکبر لوگوں نے ان کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ شعائب ہم تمہیں جلاوطن کر دیں گے تمہارے ساتھ جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ایمان لائے ہیں ان سب کو ہم جلاوطن کر دیں گے ان سب کو بگا دیں گے اپنے ملکوں سے او لتعودن النفی ملطینہ یا یہ ہے کہ تم لوگ مرتد ہو جاؤ قلاؤ کنہ کا رحین تو مظلوم اور کمزور مسلمانوں نے کہا کہ اگر ہم ناپسند کریں ہم نہ چاہیں تب بھی کیا تم لوگ ہمارے ساتھ اس طرح کرو گے اور یقیناً انہوں نے اسی طرح کیا مسلمان چونکہ کمزور تھے مستضف اور مظلوم تھے تو کفار جو ہیں انہیں ستایا کرتے تھے تم میںلا قصت فرعون و وموقفهم من سیدینا مسا علیہ السلام الا قریش و سعد الملا استكبروا وتجبروا و تجبر حتٰ قبیف پھر میرے بھائیوں میری بہنوں فرعون کا جو قصہ ہے اور فرعون کے مشیروں کا جو قصہ ہے حامان وغیرہ کا وہ قصہ اور ان کے جو موقف تھے اور ان کے جو افکار و نظریات تھے ان کا ذکر بھی اللہ جل جلالہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے کہ مساعل اسرت والسلام کے ساتھ ان کا کیا کردار تھا اور ان کا کیا رد عمل تھا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قریش اور قریش میں جو متقدبرین تھے متجدبرین تھے جو بدماش اور بدبخ قسم کے سردار تھے ان کا موقف بھی بیان فرمایا ہے ان کی کیا پوزیشن تھی اور ان کی کیا حالت تھی ہمارے سرور کو تاجدار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مقابلے میں انہوں نے کیا رد عمل دکھایا اس سلسلے میں یہ تمام باتیں قرآن کریم میں حادیث سے مبارکہ میں اور سیرت طیبہ میں مذکور ہیں اور مرسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوا ان بما ارسلتم به كافرون سورہ سبا کی آیت نمبر 34 ہے اس میں اللہ جل جلالہ بطور خلاصہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی شہر میں کوئی ڈرانے والا پیغمبر نہیں بھیجا مگر اس شہر کے بدمعشوں اور سرکشوں نے یہ کہا انا بما ارسلتم به کافرون کہ ہم تمہارے پیغام کے کافر ہیں یعنی تم جو کچھ پیغام ہمارے لیے لے کر آئے ہو ہم اسے نہیں مانتے میرے دوستو آج بھی آپ اگر دیکھیں تو یہی کچھ جاری ہے کوئی نئی بات اس کے اندر موجود نہیں ہے ایک طرف آپ دیکھیں بادشاہ ہے اور دوسری طرف اس کے مالدار اور دنیادار اور دنیا پرس قسم کے مشیران ہیں اور مختلف اداروں میں کام کرنے والے لوگ ہیں جنہیں آوان یا مددگار کہا جا سکتا ہے اور دینی پیشوا ہیں گمراہ قسم کے لوگ جو قرآن و حدیث کی آیتوں اور عبارتوں کو بیچ کر اور جوڑ توڑ کر ادھر سے ادھر ساختہ اور بنا کر بادشاہوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے غلط اور گندے نظام کو سہارا دیتے ہیں